وضو میں مسواک کی بڑی اہمیت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا تھا کہ ہر وضو کے لیے مسواک کو لازمن قرار دے دوں اور یہ لازمی حکم دے دوں کہ ہر وضو کے لیے مسواک ضرور کیا کریں۔ دل یہ چاہتا تھا مگر یہ کہ پھر امت کو کوئی حرج نہ ہو مشکلات میں نہ پڑ جائیں تو اس لیے فرمایا میں نے یہ فکر نہیں دیا ورنہ اصل میں دل تو یوں ہی چاہتا ہے مسوا کے بارے میں فرمایا مر قہر تل فمی مر بات و مرغات ال موہ کو صاف کرنے والی چیز ہے رحمان کو راضی کرنے والی چیز ہے شیطان کو دلیل کرنے والی چیز ہے اتنی بڑی اہمیت اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک سہولت بھی دیکھیے اگر وقت پر مسواک نہیں ملی یا مسواک تو موجود ہے مگر آپ بہت جلدی میں ہیں جلدی کا ادھر تو اس لیے بھی کچھ معقول نہیں ہے کہ مسواک کے لیے یہ تو ضروری نہیں کہ آپ دیر تک ہی کرتے رہیں ایک ایک بار دانتوں کے باہر اور ایک ایک بار دانتوں کے اندر بسو سے ذرا پھیر لیا جائے تو اتنا بھی کافی ہے آج کل جو آپ لوگ مسواک دیر تک کرتے رہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر وضو میں نہیں کرتے دن بھر میں ایک بار کرتے ہیں یا کہیں ہفتے آشرے کے بعد کرتے ہوں گے تو پھر یہ خیال ہوتا ہے کہ اب بہت میل جمع ہوا ہے کرتے رہو رگڑتے رہو رگڑتے رہو کافی وقت لگاتے ہیں ایک کپڑا بار بار دھلتا رہے اس کے دھونے پر زیادہ محنت اور زیادہ وقت صرف نہیں ہوتا دوسرا یہ ہے کہ کہیں پندرہ بیس دن کے بعد دھونے لگے تو پھر تو ظاہر ہے کہ بہت وقت اس پر لگے گا صاف کرنے میں اس لیے اس لیے وقت کی تو کوئی بات ہے ہی نہیں ہر وگو کے لیے عادت ڈالیں مسواک لازمنی کریں مختصر سے وقت میں بھی ہو جائے گی اگر بار بار کریں گے تو صفائی ہو جائے گی جلدی سے ایک سہولت یہ بتا رہا تھا کہ اگر وقت پر مسواک کہیں موجود نہیں ہے تو ایسی حالت میں انگلی کو بھی شریعت نے مسواک کے قائم کام قرار دے دیا ہے دانتوں سے باہر بھی اندر بھی دانت بھی اور ڈاڑیں بھی باہر اندر دونوں جانے انگلی سے رگڑ کر صاف کر لیں اب بتائیے کہ اس سے زیادہ سہولت کیا ہوگی اتنی بڑی فضیلت اور اتنی اس میں اللہ تعالی کی طرف سے سہولت پھر بھی اگر غفلت کریں تو کتنی بڑی محرومی کی بات ہے اس کا اہتمام رکھا جائے خود بھی کریں دوسروں کو بھی اس کی تاکید کیا کریں نے ناک میں پانی ڈالنے کے بارے میں حدیث میں تین قسم کے الفاظ آتے ہیں بال حدیثوں میں سنگم وغیرہ سنگم نے فرمایا ناک میں پانی پہلایا کرو بال حدیثوں میں ہے ناک کو جھاڑا کرو تیسرے حقیقت نکلتا ہے کہ ناک میں پانی ڈالیں گی ہاریں گی ڈالنے کے بعد ہارنے سے ناک کا دھونا ہو گیا تیسرے حقیقت کے پاس جو ہے وہ سب کا نتیجہ اور خلاصہ ہے مقصد ہے کو نا پہلے پانی بہتر ہے کہ چھوٹی ہوگی بائیں ہاتھ کی چھوٹی ہوں گی ناک میں داخل کریں بائیں ہاتھ الٹے ہاتھ اس کے بعد الٹے ہاتھ سے ناک بھاریں تو یہ ناچ کا دھونا ہے ऊपर तो पानी कितना खेतते है. ये कि हड्डी तक पानी पहुंच जाए नाच की दिमाग की हड्डी है नाच की हड्डी तक नरम गोश जो है वहां तक पानी पहुंच जाए बाल का जो जो गहम होता है वो चले जाते हैं दिमाग तक पानी पहुँच जाता है ये है के खुद कर अपनी तरफ ऐसी याद रखी वो इसमें स्वाद का बैठते हैं स्वब नहीं और लाभ है और लाभ बहुत सख्त गुना अपनी तरफ ऐसी बात बना लीजिए हम तो रात के बारे में ये समझ लें एक बहुत ही मुख्य आसान और ईशील नहीं था शील भी है आसान भी है मुख्य सर भी है वो ये हम सफारत पाठी और भूमि क्यों कर रहे हैं इसलिए अल्लाह सहारा के फ्ल् के मुताबिक पाक हो जाए कि अल्लाह हमें पार करार दे, दे ये पाप है वैसे तो इंसान पाप हो ही नहीं सकता اندر تو اجازت ہے نروں میں نجاست، مسانے میں نجاست، رحم میں نجاست، وریبوں سرجانوں میں پورے کا پورا نل کے اوپر سے کیا ہوا پاک پارک ہوگا جب کیسے پاک ہو جاتا ہے وہ یوں کہ اللہ نے پاک فرار دے دیا ایسا کہ کر لو تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ تم پاس ہو ہمارے پاس مان لو کیوں نمازی مستفا ہوتی عورت کو اس سے فادہ کا مرد ہو جس میں اسکول جاری رہتا ہے تو اس کے لیے یہ دکھم ہے کہ بس گولو کر لو نماز پڑھ لو پاس کیلنا, نہ نہننا پاک فرار دینا یا ناپاک فرار دینا وہ تو ہمارے خود سے ہے تمہارے دیکھنے سمجھنے کو کچھ نہیں مجھے کو جو وسن دیا جاتا ہے تو اس میں اگر دیکھیں کیوں اس کی وجہ کیا ہے موت سے اس کے اندر کا ناپاک خون اس کی حال میں شرایت کر دیا اوپر سے کھال हो ہو گئے اگر کھال हो ہوگی تو دھونے سے پاک کیسے ہو سکتی فردیے کی کھال بھی ناپاک فردیے کے پار بھی ناپاک ان پر پانی ڈالیں گے تو پانی بھی ناپاک تو پاک آر جو ہو گئے ناپاکر پانی ڈالنے سے تو اجازت بڑھتی ہے ایلتی ہے مگر ان کا فکر یہ ہے کہ تم مجھ سے تو دے دو ہم نے قرار دے دیا جو بس پاک. جو تو ان کی رحمت پر محلہ ہے وہ ہے نہیں اور سوچ لوں اس سے وہ بند نہ جائے گا دوسری ہم مثال بتانے والوں ناپاک برتن میں پانی ڈالا دھونے کے لیے जो पानी ही नापाक बर्तन के साथ लगा या नापाक कपड़े के साथ लगा ये चंगा करने वैसे जो नापाक बिजु के साथ लगा वो तो पानी ही नापाक हो गया नापाक तीन के साथ पाक पानी लगेगा लगेगा तो पानी नापाक हो जाएगा ना वो तो पानी ही नापाक हो गया ناپاک پانی کا آپ استرجا کیسے ہیں آپ دیسی کو پاک کیسے ہیں آپ کا کپڑا کیسے پاک ہوگا آپ کا برتن کیسے پاک ہوگا وہ تو پانی بھی پاک ہوگا کنویں کا مسئلہ لینے فرماتے ہیں کہ کنویں سے اتنا پانی نکال دو اتنے دو دو اور دو پانی کو نکال نکالو کنواں پاک ہو جائے حالانکہ اس کی مٹی جو اندر ہے وہ نافاک اس کی دیواریں نافاک ڈور اس میں پیا وہ نافاک رسی بھی اس کے اندر گئی وہ نافاک پکڑ دھوٹی کی بھی اس میں جائے گی سب ناپاک ہو جائے گی اور جلدی ہو جائے گا کئی یہ سمجھ لیں ہے یا ناپاک وہ انسان کے سمجھنے سے حافظ دورانے سے دور وقت کرنے سے یہ مسئلہ ہر نہیں ہوتا تو پاک ہو یا نافاک ہو وہ مولا کی مرضی ہے وہ کہہ دے کہ پاک ہو تو بس پاک ہے وہ کہہ دے کہ ناپاک ہو تو نافاق ہے اس لیے انہوں نے یہ پرماد کہ بدو کرتے بات ہندو نے پانی دھو لو. یہ لوگ کے نسل کے نیچے کر کے بوتے ہیں اس سے پانی بھی گاہب ہوتا لیکن ہے لیکن گناہ ہے شریر کے حق پر ویات بھی ہوتی ہے دہ بھی پڑتا کئی بار یہ ہے کہ نرشے کے نیچے ایک سلو کریں گے جہاں تک لوٹ ایسے برو کریں گے لوگوں کو بر جہاں تک نل کے نیچے دونوں آپ کر کے نس ہوئے ایک نے پانی دے. اس کے بعد دونوں ہاتھ آپس میں ملا کر دونوں ہاتھوں کو مرے دوسرا چلی دیں دونوں ہاتھوں میں ملا تیسرا دیں بس تین بار آپ کا سونا اسی طریقے سے ایک ایک عرض پر ایسے ہی کریں کہ تین بار سے زیادہ پانی نہ دیں بکروں سے خوب پھیلائیں مرے پانی زیادہ نہ دیں اللہ تعالیٰ کے پیشی کے مطابق آپ پاک ہو گئے اور اگر آپ سمجھیں کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق پاک ہو جائیں تو پھر تو اندر کا سارا پاخانہ نکال دیں اندر کا سارا پیساب نکال دیں اندر کا پھول بھی ہے نکال دیں تو نہ آپ رہے اتنا پاک رہے تو پھر مر جائے تو مرنے کے پاس اور بھی ناپاک ہو جائے کچھ پاک ہم کوئی نہیں یہ یعنی چھوڑ دیں کہ ہم اپنی مرضی کے پاس ہیں اللہ پاک شمار کر لے بس اس کی رحمت ہے اور وہ ویسے شمار کریں گے جیسے ان کا خود خود بدو کرتے وقت ناک میں پانی ڈالنے تک تو مسائل بتا دیے تھے چہرہ دھونے کے لیے صورت یہ ہے کہ سیدھا ہاتھ نل کے نیچے کریں اور چلو میں پانی لیں ایک ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں لوٹے سے یا نلکے سے ایک ہاتھ میں پانی لیں پھر الٹا ہاتھ بھی ساتھ میں لیں دونوں ہاتھوں میں پانی تقسیم ہو جائے اس کے بعد پیشانی پر ڈالیں پیشانی پر ڈال کر دونوں ہاتھوں سے چہرے پر خوب اچھی طرح پھیلائیں اور ذرا مل بھی لیں دوسری بار پھر اسی طرح تیسری بار پھر اسی طرح پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور دونوں کانوں کے درمیان ایک کان سے دوسرے کان تک اس طریقے سے تین بار ہو گیا تو منہ دھونے کا فرد بھی سنت بھی مستحب بھی ساری چیزیں ادا ہو گئیں اب کوئی چیز باقی نہیں رہی چوتھی بار دھوئیں گے تو بے دانت ہوگا ثواب سمجھ کر دھوئیں گے بے دانت ہوگا ثواب کی بجائے گناہ ہوگا تین بار سے زیادہ اگر وہم کی وجہ سے دھو رہے ہیں تو پھر اس وہم کا علاج کروائیں تین سے زیادہ دھونا جائز نہیں ہے وہم کا علاج کروایا جائے اللہ تعالیٰ تو یوں فرماتے ہیں کہ تین بار دھو لو تو وضو ہو گیا اور یہ اللہ کا بندہ کہلا کر اس اللہ کی مخالفت کرے بلکہ مقابلہ کرے کہ تین بار دھونے سے نہیں ہوا زیادہ دھوتا ہے یہ غلط منہ دھونے کے بارے میں گزشتہ جمعہ میں جمعہ میں اس کی تفصیل بتا دی تھی کیسے دھویا جائے وہ تو تفصیل تھی عورتوں کے لیے مردوں کے چہرے پر داڑھی بھی ہوتی ہے تو داڑھی کو کیسے دھوئیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ داڑھی کے بالوں کی دو قسمیں ہیں ہلکے بال ہوں زیادہ گھنے نہ ہوں ہلکے ہیں یا گھنے ہیں ان کا نو یار یہ ہے کہ تین چار فٹ کے فاصلہ پر جو شخص بیٹھا ہو یا کھڑا ہو قریب میں اسے اگر بالوں کے اندر سے کھال بھی چہرے کی نظر آ رہی ہو تو یہ کہتے ہیں اسے کہیں گے کہ یہ بال گھنے نہیں ہیں ہلکے اور اگر تین چار فٹ پر کھڑا ہوا شخص بالوں میں سے کھال نہیں دیکھ رہا بالوں کی سطح نظر آتی تو یہ بال گھنے ہیں اگر گھنے نہیں ہلکے ہیں تو ان کا حکم تو یہ ہے کہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچائیں چہرے کی کھال بھی کھال بھیگ جائے وہاں تک پانی پہنچانا فرق مگر جیسے گزشتہ بیان میں بتایا تھا کہ بہت سے لوگوں کو وہم ہو جاتا ہے وہ ناک میں پانی ڈالنے لگتے ہیں تو سوڑتے چلے جاتے ہیں اوپر کو چڑھاتے چلے جاتے ہیں دماغ تک بعض لوگ بتاتے ہیں کہ جب وہ نہاتے ہیں تو دونوں کانوں میں مسلسل پانی ڈالتے رہتے ہیں خدا جا کہاں کا اور استنجا تو اللہ علم کیسے کرتے ہوں گے تو یہ وہم بال جب ہلکے ہوتے ہیں تو جیسے پہلے بتایا گیا کہ تین چلو پانی ڈالیں مختصر پھر کہہ دوں یہ سوچ لیا کریں کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ حکم کافی ہے وافی ہے کافی ہے وہ اس کوئی شبہ نکالنا یہ تو اللہ تعالی کے حکم میں شبہ ہوا بلا اللہ نہیں جانتا کہ آپ لوگ کیسے پاک ہو جاتے جس کا حکم ہے تو اس پر عمل بھی کیجئے اس کے حکم کے نیچے رہ کر اس کے ماتاہت رہ کر اس پر عمل کریں پاک ہونے کا حکم اس نے دیا ہے اس نے دیا ہے پاک ہونے کا حکم پاک ہو جاؤ تو پاک ہونے کا طریقہ جو اس نے بتایا اسی طریقے سے آپ عمل کریں تو صحیح ہے اور اگر اپنے طریقے بنا لیے یا شک و شبہ ہونے لگا کہ پاک ہوئے یا نہیں ہوئے تو یہ تو نفس پرستی ہوئی اللہ پرستی تو نہیں ہوئی یہ تو نفس پرستی ہو گئی اللہ کی عبادت نہیں ایک مثال بتائی تھی کسی کے خون جاری ہو خون جاری ہے رکتا ہی نہیں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ویسے ہی نماز پڑھتے رہو پڑھتے رہو اب وہ کہاں پاک ہو خون بہ رہا ہے مسلسل یہ کہ بدرو کرو نماز پڑھو کپڑے پاک نہیں مگر اس کے لیے یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ میں پاک ہی ہے یوں ہی پڑھتے رہو غرو بھاتی نہیں رہتا وہ ہم قبول کرنے والے ہم نے کہہ دیا پڑھتے رہو قبول تو آپ پاک ہوئے یا نہیں ہوئے یہ آپ کے رائے پر نہیں آپ کے خیال پر نہیں وہ تو ان کی مردی پر ہے نہ کالی سے مطلب نہ گوری سے مطلب پیا جس کو چاہے سہاگن جس کو چاہے سہاگن کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ اس مالک کے ہاں ایسے شخص کی نمازیں شاید ہزاروں ہزاروں درازہ زیادہ قبول ہو جائیں جس کا وضو نہیں ٹھہرتا اور کپڑے پاک نہیں رہتے ان میں بعض لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کی ایک نماز کے مقابلے میں یہ صوفی لوگ جو رگڑ رگڑ کر رگڑ رگڑ کر یوں پاک کرو یوں پاک کرو یوں پاک کرو ان کی ہزاروں نماز ان کے مقابل میں نہ یہ تو میرے اللہ کے کرم پر ہے جس پر وہ کرم فرباد ہے وہ تو وہ تو قبول پر بات ہے کہ قبول کیسے وہی قصہ داڑھی دھونے کے بارے میں ہے جو لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں تو اکثر کی یہ شکایت آتی رہتی ہے کہ وہ ملتے رہتے ہیں رگڑتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں, ملتے ہیں،, ملتے ہیں،, کہتے ہیں، ابھی پانی نہیں پہنچا ابھی پانی نہیں پہنچا اس لیے خوب سمجھ لیں اگر بال گنے نہیں تو تین چلو پانی جیسے بتایا تھا وہ بہا دینے سے اندر کھال میں پانی پہنچ جاتا ہے کیسے بتایا تھا ایک چلو میں پانی لیں سیدھے ہاتھ کے چلو میں پانی لیں الٹے ہاتھ کا چلو اس کے ساتھ ملائیں اس میں پانی لیا یہ ہاتھ ساتھ ملایا دونوں پر پانی کو پھیلا لیں پھیلانے کے بعد اوپر پیشانی پر ڈالیں نیچے کو لائیں پانی کو نیچے کو پھیلا کر نیچے کو اتارے ایک بار ایسا کرنے کے بعد تھوڑا سا مل اور رگڑنے کی ضرورت نہیں ہے ذرا ذرا مل لیے دوسری بار ایسے ہی کیا تیسری بار ایسے ہی کیا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بال نہ ہوں اور تین بار ایسا کرنے سے پانی اندر نہ جائے یہ نہیں ہو سکتا گا اگر آپ کو پھر بھی شبہ رہتا ہے تو اس کا علاج یہی ہے کہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ تعالی کی طرف سے یہی بتا دیا ہے کہ پانی چلا جاتا ہے تو آپ کو کہنے والے کہ نہیں جاتا وہ تو کہتے چلا جاتا ہے آپ کہتے نہیں جاتا پھر بھی اگر نفس و شیطان آپ کو یہ بہکائے کہ پانی गया گیا نہیں گیا تو آئی کہ انہوں نے کہہ دیا چلا گیا ہے اور وہ جا رہی پانی جا نہیں ہے وہ کچھ بھی ہے اور مالک نے کہہ دیا کہ پانی چلا گیا اور شیطان کہتا ہے نہیں گیا تو شیطان کی بات مانو کس کے لیے کر رہا اندر پانی پہنچانا پھر ضروری نہیں اوپر اوپر سے باہری سطح جو ہے بالوں کی وہ بھیگ جائے وہ تو اور بھی زیادہ آسان ہے اندر پہنچانا ضروری ہی نہیں تو اس لیے تین بار سے زیادہ چہرہ نہ دھویا کریں صرف تین بار پانی ڈالیں مگر اسی تفصیل سے جیسے بتایا پھیلا کر ڈالیں ذرا سا ہلکے ہاتھ سے مل لیں اور تین بار پانی ڈالیں آخر میں داڑھی میں خلال کرنے کا طریقہ سیدھے ہاتھ کے چلو میں پانی لیں اور یہاں نیچے داڑھی کرے نیچے ایسے اور یہ انگلیاں اندر سے نیچے سے داخل کریں ایسے باہر کو نکالیں بس ایک بار وہ بھی معلوم ہوا کہ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ایک چلو ادھر سے بھی ایک ادھر سے بھی اور ایک تین کیا بلکہ جانے کتنے سو چلو سے بلا دیتے ان کی داڑھی سے چلی جاتی یہ غلط ہے اور دوہرے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ڈاڑھی مبارک کا خلال فرمایا کرتے تھے تو جو طریقہ میں نے بتایا یہ طریقہ استعمال تو فرماتے ہی تھے اس کے ساتھ ساتھ ایک ارشاد بھی فرماتے تھے ہاکہ ربی میرے رب نے مجھے یوں ہی رک دیا ہے گاڑی کا خلال بھی ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہا کر ربی میرے رب نے مجھے یوں ہی حکم فرمایا ہے جیسے میں کر رہا ہوں اس سے ایک تو یہ سبق ملتا ہے کہ حدور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ارشاد اور ہر عمل وہ اللہ تعالی ہی کی طرف سے ہوا کرتا ہے. مگر یہاں خاص طور پر جو یہ فرما دیا پاکدا نے تو اس میں امت کو تمبی فرما دی کہ دیکھیں اس سے زیادتی مت کریں میرے رب نے یوں ہی فرمایا ہے جو زیادتی کرے گا وہ میرے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے زیادتی مت کریں آپ لوگوں کے لیے بہت آسان سا نسخہ بتا دوں بہت آسان جسے پھر بھی وہم ہوتا رہے وہم ہوتا رہے معلوم نہیں پانی پہنچا نہیں پہنچا تو وہ دل سے یوں کہہ دیا کرے کہ آخرت میں میں تو مفتی کو پکڑوں گا مفتی نے کہہ دیا ہے مفتی کون ہوتا ہے قانون دان قانون دان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کو جاننے والا قانون دان جسے کہتے ہیں مفتی تو دیکھیں کتنی آسان سی بات شیان تنگ کرنے لگے تو یہ کہیں کہ مجھے تو مفتی نے ایسے بتا دیا آخرت میں مفتی کا دعوت پکڑوں گا وہ اللہ جانے مفتی جانے مفتی جا رہے جا اس ہم کہ اللہ کا تو یہ ہے کہ مفتیوں کی بات مانا گا اور ہم نے مفتی کی بات پہ ہم چلے آگے اگر نماز نہیں ہوئی تو سیدھی بات یہ ہے کہ اپنے اللہ سے حساب و کتاب کے دن کہہ دیں گے یا اللہ یہ تو جان تیرا مفتی جان میری جان تو چھوڑ دیکھیے کتنی آسان بات ساتھ یہ بات ہوئی کہ جو بات میں آپ حدرات سے کہہ رہا ہوں اتنی جرت کے ساتھ قیامت کا معاملہ مجھ پر چھوڑے اتنی جرت کے ساتھ سوائے مفتی کے اور کوئی نہیں کہہ سکتا وہ اللہ کے, اللہ کے قانون جانتا ہے قانون دان اسے اپنے اللہ پر کیا دماد ہے کہ میرے اللہ کا رخ کیا دوسرا کوئی نہیں کہہ سکتا تو اس پر بتا رہا ہوں کہ میں دعوے سے کہتا ہوں اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ذرا برابر مجھے اپنے اللہ کے حکم شک و شبہ نہیں بس یہ کہہ دیا کریں کہ مفتی نے بتایا کہ مفتی جا رہے اللہ جا رہے آپ کی ہدایت آپ کی نجات اسی میں ہے لیکن کتنا آسان نسخہ بتا دیا تو ایک بات تو یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ساتھ ساتھ یہ فرماتے تھے ربی جس سے مقصد امت کو یہ تعلیم دینا تھا کہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے یہ اللہ تعالی کے حکم کے مطابق بتا رہا ہوں میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا رگڑ رگڑ کر ڈاڑی کو ویسے گھسا دیں اور اسے محنت کریں تو یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوگی تعمیر نہیں ہو دوسری بات وہ ہے محبت کی بات محبت وہ اللہ کا حکم تو ہے ہی ہاتھ دھوئے تو اللہ کا حکم ہے کلی کی تو اللہ کا حکم ہے ناک پہ پانی ڈالا تو اللہ کا حکم ہے وہ تو جو کان بھی کرتے ہیں اللہ کے حکم ہی سے کر رہے ہیں خاص طور پر جب داڑھی میں خلال فرماتے تھے تو اس وقت میں خاص طور پر کیوں فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ داڑھی کے بال اللہ کو بہت محبوب بہت ہی محبوب سبحان اب پاک ہے وہ اللہ جس نے مردوں کو داڑھی کے بالوں سے زینت دی اور عورتوں کو سر کے بالوں سے زینت دی پاک ہے وہ اللہ ادور صلی اللہ وسلم کا ارشاد کیسا پاک ہے وہ اللہ جس نے مرد کو داڑھی کے بالوں سے زینت دی اور عورتوں کو سر کے بالوں سے زینت دی اللہ کے لیے بال بہت پسند ہے اللہ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے زینت دی زینت سب وہی کہ مرغ کی کلری کلوی کاٹتی کرواج پڑ جائے مرغی کلری کلوی کاٹ دو مرغ کی تو کیا رہے گا مرغ کی کلری کاٹ دی جائے تو وہ بےچارا کیا لگے گا خود ہی سمجھ لیجیے پھر کیا اس کے نتائج ہوں گے یہ بال اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں اس لیے حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ڈاڑھی کے بال بہت پسند تھے بہت پسند تھے جن لوگوں کو یہ سعادت حاصل ہے وہ آئینے میں ڈاڑی کے بال دیکھا کریں اور دیکھ دیکھ کر محفوظ ہوا کرے خوش ہوا کرے خوش ہو ہے سبحان اللہ یا اللہ نے کیسی زینت کیسی زینت کی میں تو کبھی کبھی چومتا بھی ہوں میں ایسے کر کے یوں تو دیکھے کرے آئنے اللہ سبحان اللہ ارے یہ بال ایسے کہ ملائکہ فرشتے بھی اس کی تصویر پڑ رہے سبحان اللہ زین الرجال وہ اللہ پاک ہے کہ جس نے مردوں کو داڑھی کے بالوں سے زینت کیسا مزہ کبھی پھر ایسے کر کے چومتا بھی ارے واہ کیا کہ کیا کہنے کی بات اللہ نے جو نور دیا اللہ نے جو زینت دی آج کا مسلمان اللہ کی دیوی زینت پر راضی نہیں ہے اس پر راضی نہیں ہے وہ کہتے ہم نے زینت دی یہ ہمیں ہمیں تیری دیوی زینت پسند نہیں تو حدور کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ است راز کی خاطر استل راز کے معنی ہیں لذت حاصل کرنے کے لیے لذت حاصل کرنے کے لیے یوں فرمایا کرتے تھے ہاکھا آمارانی ون میرے رب نے مجھے یوں ہی حکم دیا ہے کہ یہ بال جو مجھے پسند ہیں اور میں نے ان سے تمہیں زینت دی ہے تو ان میں اس طریقے سے خلال کیا کرو میرے رب نے مجھے یوں ہی حکم ہے تو مزہ لینے کے لیے مزہ مزہ لینے کے لیے ایسے کیا کرتے تھے اللہ فسپی خمرم کلیم وَلَا تَسْتِنِ أَمْكَنَ کوئی شراب کا عاشق کہتا ہے شراب کا عاشق کہتا ہے کہ مجھے شراب پلاؤ اور سا ساتھ کہتے بھی جاؤ یہ شراب ہے یہ شراب ہے یہ شراب ہے سا جب تک پیتا رہو تو کہتے بھی جاؤ کہ یہ شراب ہے یہ شراب یہ شراب ہے یہ شراب کہتے جاؤ کیوں مزہ آتا ہے مزہ اس کو پینے میں تو آتا ہی ہے کہتا ساتھ کہتے جاؤ تو میرے کان بھی تو سنتے جائیں میرے کان بھی مزہ لیتے زبان بھی مزہ لے رہی ہے میرے کان بھی مزہ لیتے رہے کہ یہ کیا پی رہا ہوں اور کہتے جاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ خلال کے وقت میں ارشاد فرمائے تو بلند آواز سے دوسروں نے سنے اس میں ایک تو یہ بھی کہ سننے والے بھی اس پر عمل کریں اب دوسرے وہی بات کہ میرے کان بھی سنیں میرے کان بھی تو مزہ لے ہیں کان بھی مزہ لے تو اسے مسئلہ سمجھ کر کے تو نہ کریں خلال کے وقت میں کہیں یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ ایسا کہنا کوئی کہ مستحب ہے یا سنت ہے مسئلہ تو نہیں ہاں محبت کا مسئلہ ہے محبت کا تو کوئی شخص اظہار محبت کے لیے یا محبت کو بڑھانے کے لیے محبت کو شہ مل جائے شہ محمیز لگ جائے اس لیے اگر وہ یہ الفاظ کہتا ہے خلال کے وقت میں تو انشاءاللہ اللہ اس سے کچھ فائدہ ہی ہوگا میری عادت ہے کہ جب میں خلال کرتا ہوں تو یہ الفاظ کہا کرتا ہوں آدھا آمرانی ربی میرے رب نے مجھے یوں ہی حکم دیا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کی نقل بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس نقل کو قبول فرمائے دوں میں ہاتھ دھونے کا طریقہ سیدھے ہاتھ کے چلو میں پانی لیں بازو ٹونٹی کے نیچے کر کے نہ دھوئیں اس میں دو نقصان ہیں بلکہ تین نقصان ہیں. ایک تو یہ کہ پانی زیادہ بہتا رہتا ہے دوسرا نقصان یہ ہے کہ سنت کے مطابق آپ ہاتھ نہیں دھو سکتے جب نیچے کر کے دھوتے ہیں مصنوع طریقہ جیسے بتاؤں گا وہ ٹونٹی کے نیچے کر کے دھونے سے ادا نہیں ہوتا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہم بڑھتا جاتا ہے بہم بازو کر دیے ٹونٹی کے نیچے اوپر سے پانی بہہ رہا ہے اور یہ اسے مل رہا ہے مل رہا ہے بس وہ نہ اس کا وہم ختم اور نہ ٹوٹی کی جان چھوڑے خاص طور پر وقف کے پانی کے بارے میں مسجدوں کا پانی وقف ہے مدرسوں کا اور مسجد کا یہ وقف ہے پانی اس کے بارے میں سراہتاً یہ مسئلہ کتابوں میں موجود ہے کہ تین بار سے زیادہ دھونا حرام ہے وضو میں تین بار سے زیادہ دھونا حرام ہے یہ پانی وقف کا ہے وائ کرنا جائے ویسے تو ہر پانی کو وائ کرنا جائز نہیں خاص طور پر وقت کا پانی وہ تو اور بھی بڑا گناہ ہے اس لیے ہاتھ جب کوہنیوں تک آپ دھوئیں تو ٹونٹی کے نیچے کر کے نہ دھوئیں بلکہ کیا کریں سیدھے ہاتھ کے چلو میں پانی لیں پھر چلو کو اوپر کو اٹھائیں نیچے ہو جائے چلو اوپر ہو جائے جب اس طریقے سے کریں گے تو چلو کا پانی آپ کے پورے بازو پر کوہنی تک نیچے کو اترے گا جیسے پانی اترے اسے ساتھ ساتھ الٹے ہاتھ سے ملتے بھی جائیں اسے پھیلائے اور پورے ہاتھ پر ملے اسی طریقے سے تین بار کریں چوتھی بار کرنے کی اجازت نہیں صرف تین چلو سے دایاں ہاتھ سیدھا ہاتھ آپ نے پنجے سے لے کر کوہنی تک دھو لیا جب تین بار ہو جائے تو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کریں دھونے میں تین بار پورا کرنے کے بعد خلال کیا جاتا ہے بہت سے لوگ پہلے ہی خلال کر لیتے ہیں یا درمیان میں خلال کر لیتے ہیں وہ سوری نہیں تین بار سیدھے ہاتھ کو دھوئیں اور اس کے بعد پھر انگلیوں کا خلال کریں وضو کے اعضا دھونے میں ایک مستحب طریقہ تو یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے پانی لیں تو اس مستحب پر بھی عمل ہو گیا کہ آپ نے سیدھا ہاتھ ٹونٹی, ٹونٹی کے نیچے کیا اس میں پانی لیا اگر ٹونٹی کے نیچے کر کے آپ دھوئیں گے تو اس مستحب سے آپ محروم رہے سیدھے چلو میں پانی لیں تو مستحب طریقہ آداب ہوا دوسرا استحباب یہ ہے کہ پنجوں کی طرف سے شروع کر کے دوسری جانب کو لے جائیں پاؤں دھوئیں تو پنجوں سے شروع کر کے ایڑی کی طرف ہاتھ دھوئیں تو پاؤچے سے شروع کر کے کوہنی کی طرف آپ جب نلکے کے نیچے دھوتے ہیں تو معاملہ الٹا کر دیتے وہ کوہنی اس کے نیچے کرتے ہیں کوہنی کی طرف سے پنجے کی طرف وہ کو پانی جا رہا سنت کے مطابق یہ طریقہ نہیں ہوتا تین بار جب سیدھا ہاتھ سنت کے مطابق دھو لیا تو آخر میں الٹے ہاتھ کی انگلیوں کو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر خلال کریں خلال کا کوئی طریقہ حدیث سے ثابت نہیں ہے کچھ کتابوں میں لکھ دیتے ہیں بعض طریقے مگر وہ کوئی بھی ان میں سے ثابت نہیں جیسے سہولت ہو ویسے خلال کر لیں سہولت اور عموماً تجربے کی بنا پر یوں رہتی ہے کہ ایسے ہاتھ جب اوپر اٹھایا ملا سیدھے ہاتھ میں چلو لے کر اوپر اٹھایا پانی نیچے کو آیا پورے بازو پر ملا اس کے بعد ایسے مل کر جب ہاتھ یہ پھر الٹا سیدھے ہاتھ کے اوپر جا کر پنجے کی طرف کو گیا تو اوپر سے ایسے یوں کر دیا یعنی الٹے ہاتھ کی ہتھیلی سیدھے ہاتھ کی پشت پر رکھیں پشت کی جانب سے الٹے ہاتھ کی انگلیاں سیدھے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر کے کھینچ لیں ایک بار خلال ایک بار ہے دو بار نہیں ہے دھونا تو ہے تین بار اور خلال ہے ایک بار مگر لوگ کیا کرتے دھوتے تو ہیں تقریباً پندرہ بیس بار اور خلال کرتے ہیں چھ سات بار خلال صرف ایک بار گزشتہ جمعرہ میں یا شاید اس سے پہلے داڑھی کے خلال کے بارے میں میں نے بتایا بھی تھا تو اس کے بعد ایک کسی شخص کا ٹیلی فون آیا تو کہنے لگے وہ داڑھی کا خلال تین بار میں نے کہا بھی وہ خلال تو ایک بار ہے خلال ایک بار اس لیے میں نے یہ بتایا کہ انگلیوں کے خلال کا کوئی طریقہ تو نہیں ہے مگر وہ بس دو چیزوں کا خیال رہے ایک تو یہ کہ جیسے آپ کو سہولت ہو دوسرا یہ کہ خلال دو بار نہ ہو صرف ایک بار تو ایک بار تو ایسے ہوگا اوپر رکھ کر ایسے کھینچ دیا الٹا ہاتھ سیدھے ہاتھ کی پشت پر الٹے ہاتھ کی ہتھیلی سیدھے ہاتھ کی پشت پر رکھیں اور الٹے ہاتھ کی انگلیوں کو سیدھے ہاتھ کی پوسٹ کی طرف سے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کے اندر داخل کریں اور کے تفصیل ہوں دکھا دیا تو وہاں کون دکھا ہے اس لیے ذرا تفصیل سے بتا رہا ہوں اگر ایسے نہیں کریں گے بلکہ دونوں ہاتھ آمنے سامنے دونوں کی ہتھیلیاں ایسے کر کے یوں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کئی بار پھر ایسے ایسے کرتے رہے ہیں ایسے پھر. وہ تو پھر چلتے ہی رہیں گے سیدھا ہاتھ جب دھل گیا میں خلال کے تین بار دھونے کے بعد خلال ہو گیا اب متوجہ ہوں الٹے ہاتھ کی طرح الٹا ہاتھ کیسے دھوئیں سیدھے ہاتھ کے چلو میں پانی لیں تاکہ سیدھے ہاتھ سے پانی لینے کا جو مستحب ہے وہ ادا ہو جائے نل سے پانی لیں سیدھے ہاتھ کے چلو میں اس کے بعد پلٹے الٹے ہاتھ کے چلو بنے سیدھے میں لے کر الٹے ہاتھ کے چلو میں پلٹ دیا اس کے بعد اسی طریقے سے جیسے سیدھے ہاتھ کو دھونا بتایا ہے الٹے ہاتھ کے کی ہتھیلی کو اوپر اٹھائیں تو پانی بہ کر نیچے آئے گا سیدھے ہاتھ, سے اس کو الٹے ہاتھ تک اچھی طرح پھیلائیں اور اچھی طرح اسے مل لیں تین بار کرنے کے بعد پھر الٹے ہاتھ کی انگلیوں کا خلال اسی طریقے سے کریں کہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی الٹے ہاتھ کی پشت پر رکھیں اور پشت کے طرف سے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کو الٹے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر کے کھینچ لیں ایسے اوپر رکھا اور یوں کھینچ لیا بس اتنا صحیح کریں ایسے ایسے ایسے, ایسے گساتے نہ رہیں اس ہاتھ دھونے کا طریقہ یہ ہوگا دوسروں تک بھی پہنچا ہے <تصفح> اب لیجئے سر کے مظہر کا طریقہ سیدھے ہاتھ کے چلو میں پانی لیں نلکے کے نیچے دونوں ہاتھ نہ کریں سیدھا ہاتھ اس لیے کہ وضو کے آداد ہونے میں مستحب یہی ہے کہ سیدھے ہاتھ سے پانی لیا جائے سیدھے ہاتھ کے چلو میں پانی لے کر پھر پلٹے ہاتھ پر ڈالیں ہفیلی پر دونوں ہاتھ پر ہو گئے دونوں ہاتھوں کو پیشانی کے اوپر جہاں سر کی ابتدا ہے بال اگر صحیح ہوں تو جہاں سے بالوں کی ابتدا ہے اور اگر گنجا ہو تو بھائی پھر یہ نہیں ہے کہ جہاں سے بال شروع ہو اگر بال پیچھے سے جا کر شروع ہو رہی ہے ہی نہیں تو عام طور پر جہاں سے بالوں کی ابتدا ہوتی وہاں رکھیں یا یوں سمجھ لیں کہ پیشانی میں تو آنکھوں سے لے کر سطخ جو پیشانی کی لے کر سطخ جو پیشانی کی ہے وہ اوپر کو جا رہی ہے پھر آگے سے مڑتی ہے سر کی طرف پیچھے کی طرف کو مڑتی ہے تو جہاں یہ موڑ ہے موڑ وہ سر کی ابتتا ہے دونوں ہاتھ وہاں رکھیں اس طریقے سے رکھیں کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں مل جائیں اس طریقے سے رکھیں کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں مل جائیں سب انگلیاں تو ملیں گی نہیں اس لیے کہ بیچ والی انگلی تو دونوں ہاتھوں کی لمبی ہے اسے ملائیں گے تو پھر ادھر ادھر والی تو دور ہی رہیں گی تو بیچ والی ملا لیں ہاتھ پورے سب انگلیاں اور ہتھیلیاں بھی پوری سر میں سامنے کی جانب جہاں بال شروع ہوتے ہیں پیشانی سے اوپر وہاں رکھے جائیں اور ہاتھوں کو کھینچ کر پچھلی طرف گدی تک لے جائیں اور بس ہاتھوں کو لوٹانے کے بارے میں بھی بعض ربایات میں ذکر آتا ہے مگر راجیہ یہی ہے کہ لوٹائے نہ جائیں سامنے رکھ کر پورے ہاتھ رکھے جائیں انگلیاں بھی ہتھیلیاں بھی پوری اور پیچھے گدی تک لے جا کر ختم کر دیں اس کے بعد کانوں کے مسا کے لیے الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ شہادت کی انگلی دونوں ہاتھوں کی دونوں کانوں کے سوراخ میں ڈالیں کانوں میں جو پیچ ہیں پیچ ہیں دونوں طرف اور راستہ کے بھی کو جا رہے موڑ ہیں اندر اندر اس کے اندر, اندر گھمائیں جب سب راستے پر انگلیاں چل جائیں تو پھر انگوٹھا دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کانوں کی لوگ کے پیچھے رکھ کر اوپر کو لے جائیں یہ کانوں کے پچھلے قصے پر اس طریقے سے مسا ہو جائے انگوٹھے, انگوٹھے کے پیٹ سے انگوٹھے کا پیٹ ان پر رکھے اوپر کو لے جا اس کے بعد دونوں ہاتھوں کی پشت گردن پر رکھے گردن کی پچھلی جانی پر مسا ہے سامنے گلے پر مسا نہیں ہے پیچھے دونوں کو ملا کر رکھ کر ایسے کھینچ دے تو گردن پر مسا ہو جائے گا مساں کی حقیقت اور اس کا صحیح طریقہ یہی ہے بعض کتابوں میں لوگوں نے اپنی طرف سے پیوند لگا لگا کر کچھ باتیں بڑھا دی ہیں جو شریعت پر زیادتی ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ جب شروع میں دونوں ہاتھ رکھیں مسق کی شروع میں رکھیں تو تائیں ہاتھ کی تین انگلیاں بائیں ہاتھ کی تین انگلیاں آپس میں ملائیں اور شہادت کی انگلی دونوں کی جو کھڑی رکھیں وہ ملنے نہ پائے اور ہتھیلیاں بھی سر کے ساتھ نہ لگیں صرف یہ چھ انگلیاں تین انگلیاں سیدھے ہاتھ کی تین اُلٹے ہاتھ کی ان کو رکھ کر پیچھے کو لے جائیں بدی تک واپس لائیں تو سب انگلیاں اٹھا لیں یہ ہو گیا اٹھا انگلیاں اور پھر ہتھیلیوں کو واپس لائیں تو بعض لوگ ایسے جو کہتے ہیں یہ ان کا کہنا صفیح نہیں ہے یہ وہمی لوگوں کی باتیں ہیں صوفی لوگ وہمی لوگ دراصل میں کبھی کبھی صوفی کہہ دیتا ہوں تو ان سے مراد ہوتے ہیں آج کل کے پاگل پاگل صوفی دراصل جو اصل صوفی ہیں ان کا تو بہت اونچا مقام ہے بہت کیا جاتا ہے آپ حضرات نے جب میں ابھی میں نے ابھی بتانا شروع کیا نا تو میں آپ بعض لوگوں کے دلوں کو اس وقت میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ تو یوں کرنا چاہیے اور ایسے کرنا چاہیے اور اس نے تو سیدھا صحیح بتا دیا ایسے لے جاؤ اور ایسے لے جاؤ میں محسوس کر رہا تھا کہ ہے کچھ لوگوں کے دلوں میں کالا کالا نظر آ رہا کالا کالا نظر آ رہا ہے اگر نور ہوتا تو سیدھی بات ہوتی ہے. ظلمت ہے ظلمت شریعت کے احکام کا چھوڑ کر ان پر زیادتی کر کے جو کچھ بھی ہوگا وہ نور نہیں ہوگا وہ ظلمت ہے وہ کالا کالا ہی ہے تو خوب یاد رکھ اونگلیاں لگائیں تین تین اور ایک ایک انگلی اٹھی رہے اور دونوں ہتھیلیاں بھی اٹھی رہیں اور پیچھے کو لے جائیں جب پیچھے سے پھر واپس لائیں تو پھر ہتھیلی لگا لیں ساری انگلیاں اٹھی رہیں بالکل غلط ہے کوئی ثبوت نہیں پورے ہاتھ میں ہتھیلی چا... چاروں پانچوں انگلیاں انگوٹھے سمیت پانچوں ہوتی ہیں پانچوں انگلیاں ایک ہاتھ کی ات... اور دسوں انگلیاں دونوں ہاتھوں کی دس انگلیاں دونوں ہتھیلیاں لگا کر چلیں اور اسی طریقے سے واپس لائیں یہ ہے سہیل طریقہ مسئلہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا اگر کیا پوچھیں گے چھوڑیں گے تھوڑا ہی میں نے جو مسا کا طریقہ بتایا تھا میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آگے پہنچایا تھا اور جو آئم دین رحم اللہ تعالی نے تم تک پہنچایا تھا نالائق ہو تم کون ہو اس میں ترمیم کرنے والے تو جواب کیا ہوگا دراصل کیا جواب اللہ تعالی صح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسائل بتا دیے ان پر ایمان کامل اعتماد کامل آتا پڑھائیں اس کے بارے میں ایک عام طور پر غلط فہمی جہالت کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے وہ یہ مسق کے بعد بہت سے لوگ کوہنیوں کو صاف کرتے ہیں کوہنیوں کی طرف سے ہاتھ کھینچ کر پنجوں کی طرف کو لے جاتے ہیں وجہ تو اس کی یہ ہے کہ سر کی طرف جب ہاتھ لے گئے تو پانی اتراتا ہے بازو پر مسا کرنے کے بعد اس پانی کو پونچھنا مقصد ہوتا ہے عوام یہ سمجھنے لگے ہیں کہ یہ ہاتھوں کا مسا ہے کئی لوگوں سے سنا اس سر کے مسا کے بعد پھر کہتے ہیں کہ کونیوں کی طرف سے کھینچ کر لانا سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ کو کہتے ہیں کہ یہ ہاتھوں کا مسا ہو رہا ہے آپ لوگوں نے بھی دیکھا سنا ہوگا تو سنا کسی نے شاید خود بھی کرتے ہوں گے اچھا تو یہ ہاتھوں کا مسا نہیں ہے وہ ہاتھوں سے پانی پہنچنے کے لیے ایسا کرتے ہیں پانی پہنچنا اس طریقے سے جائز تو ہے مگر جہاں جہالت کی وجہ سے لوگوں کو اشتباہ ہو رہا ہو جو چیز شریعت میں نہیں ہے اس کو شریعت کا حکم سمجھنے لگیں تو پھر اس کا چھوڑنا ضروری ہو جائے گا ایسا نہ کیا کریں سر کا مسا کیا اس کے بعد ہاتھوں کو چھوڑ دیں پانی خود بخودی آہستہ آہستہ اتر جائے گا یا بعد میں تولیہ وغیرہ سے تو خشک کریں گے تو سر کے مسئلہ کے بعد دونوں ہاتھوں کو کونیا کی طرف سے سونت کر نیچے لے جانا پنجوں کی طرف کو ایسے نہ کیا کریں اس کی وجہ سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہاتھوں کا مسا ہو رہا ہے یہ غلط وضو میں پاؤں دھونے کا طریقہ پنجے کی طرف سے دھونا شروع کریں مگر انگلیوں میں کھلال نہ کریں پنجے کی طرف سے نیچے کی طرف کو ایڑی کی طرف کو لائیں ایک بار لا کر پھر نل کا بند کر کے یا لوٹا ہٹا کر اچھی طرح مل لیں تاکہ پانی زیادہ نہ بہے دوسری بار پھر پنجے کی طرف سے شروع کریں اور ایڑی کی طرف کو لائیں تیسری بار پھر اس طریقے سے کر کے آخر میں انگلیوں میں خلال کریں سیدھا پاؤں جب اس طریقے سے تین بار ہو جائے تو پھر اسی طریقے سے الٹا پاؤں دھوئیں اور وہ بھی تین بار دھونے کے بعد آخر میں انگلیوں کا خلال کریں پہلے نہیں سیدھے ہاتھ سے پانی ڈالا جائے اس کا طریقہ بتا ہی دیا تھا کہ لوٹا سیدھے ہاتھ میں ہو تو یہ مستحب ادا ہو گیا اگر نلکے سے کر رہے ہیں تو ٹونٹی کھول کر ٹونٹی کے نیچے سیدھا ہاتھ کر لیں سیدھے ہاتھ پر سے گزر کر پاؤں پر پانی پہنچے تو یہ استحباب ادا ہو گیا پاؤں دھونے میں خاص طور پر اس کا خیال رکھا جائے کہ لوگ پانی بہت زیادہ گراتے ہیں سارے وضو میں جتنا پانی گراتے ہیں پاؤں پر وہ پورے وضو کے پانی سے بھی زیادہ گرا دیتے ہیں کچھ تو اس کی وجہ ہے بھی پاؤں میں خشکی ہوتی ہے اس لیے پانی اندر ذرا دیر سے جذب ہوتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ پاؤں کی ساخت ایسی ہے کہ ایک جگہ پر پانی بہانے سے آسانی سے پورے پاؤں میں نہیں جاتا اب چہرے پر تو یہ ہوا کہ اوپر کر کے یہاں اوپر ڈال دیا پیشانی کے پاس خود نیچے آ رہا ہے تھوڑا سا پھیلانے لینا کافی ہوتا ہاتھوں پر بھی اس طریقے سے چلو میں لیا اور ہاتھ کو اوپر چلو کو اوپر, اوپر اٹھایا نیچے خود بخود آ رہا ہے درہ سا مل دینا کافی ہوتا پاؤں کو جو ایسا ٹیڑھا ہے اس کی ساخت ایسی ہے کہ وہ پنجے کی طرف سے نیچے کو لائیں اور پھر گھٹنے وہ ٹکنے اوپر رہ جاتے ہیں پھر ٹکروں کی طرف کو لائیں پھر ایڑی کی طرف کو نیچے کو نیچے اوپر ہر طرف پھیلانے میں ذرا مشقت ہے دوسرے آبا کی بہ نسبت اس کا طریقہ یہ بتا دیا تھا کہ ایک بار ڈال کر پانی بند کر دیں اچھی طرح ملیں خوب اچھی طرح مل لیں اب اس کے بعد جو پانی بہائیں گے تو وہ آسانی سے پھیلے گا اگر نہانے کی ضرورت ہو اور پانی نقصان کرتا ہو یا پانی موجود نہیں تو ایسے حالت میں غسل کے لیے تیمم کر لینا جائز ہے بشرطے کے گرم پانی بھی نقصان کرتا ہو یا پانی گرم کرنے کے اسباب موجود نہ ہوں تیمم کے لیے شرطیں کیا ہیں وہ تو بہشتی دیور میں دیکھ لیں تیمم کا طریقہ کیا ہے وہ بھی وہیں دیکھ لیں یہاں تو صرف وہ مسائل بتائے جاتے ہیں کہ جن کی طرف توجہ نہیں ہے عام طور پر تو تیمم کے بارے میں عام غلط یہ ہے کہ غسل کے تیم کے بعد پھر لوگ ودو بھی کرتے ہیں غسل کے تیم کو ودو کے قائم کام نہیں سمجھتے کسی کو غسل کرنے میں تو نقصان ہوتا ہے ودو کرنے میں نقصان نہیں پانی اتنا کم ہے کہ اس سے غسل نہیں ہو سکتا وضو کر سکتے ہیں ایسے حالت میں لوگ یہ کرتے ہیں کہ غسل کا تیمم کر لیتے ہیں پھر وضو بھی کرتے ہیں یہ غلط ہے غسل کا تیمم کر لیا تو وہ وضو کا تیمم بھی ہو گیا الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ مکرو ہے مکرو ہونے کی تفصیل یہ ہے کہ جیسے آپ نے وضو کیا اور کوئی نماز نہیں پڑھی نماز پڑھے بغیر وضو پر دوسرا وضو کر لیا پہلا وضو ٹوٹا بھی نہیں اور اس سے آپ نے کوئی نماز بھی نہیں پڑھی وضو پر وضو کر لیا یہ مکرو ہے اسی طریقے سے جب آپ نے غسل کا تیمم کر لیا تو اس کے ضمن میں وضو بھی ہو چکا ہے تو یہ مسئلہ بتا رہا تھا کہ جیسے غسل کر لیا جب وضو کر لیا اور آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی اور وضو ٹوٹا بھی نہیں اور پھر وضو کر لیا تو یہ مکروف اسی طریقے سے جب آپ نے غسل کا تیمم کیا تو وہ ودو بھی ساتھ ساتھ ہو گیا ہے غسل کا تیمم وضو کے طیم کے قائم کام ہو چکا ہے آپ با وضو ہیں تو یا تو پھر وضو ٹوٹے تو دوبارہ وضو کریں یا یہ ہے کہ پہلے تیمم سے آپ نے کوئی نماز پڑھ لی ہو تو دوبارہ وضو کریں تو کوئی کراہت نہیں ہے اور اگر وضو ٹوٹا بھی نہیں اور کوئی نماز بھی نہیں پڑھی تو غسل کا تیمم کرنے کے بعد ودو کرنا مقرو ہوگا تیمم کرتے وقت بہت سی کتابوں میں اس کا ایک طریقہ ایسا لکھ دیا گیا ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے جیسے سر کے مسح کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ بہت سے لوگ یوں بتاتے ہیں کہ انگلیاں سر پر رکھیں سامنے کی طرف پھر پیچھے کو لے جائیں پھر پیچھے سے ہتھیلیاں میں لا کر سر کے ساتھ آگے کو لائیں میں نے بتایا تھا کہ یہ تفصیل غلط ہے پیچھے کو لے جاتے ہوئے سر کے مسح میں پیچھے کو لے جاتے ہوئے تین تین انگلیاں سر کے ساتھ ملا کر لے جائیں واپس لاتے ہوئے ہتھیلی کو ملا کر لائیں تو اس کی میں نے تفصیل بتائی تھی کہ یہ غلط ہے اس کا کوئی ثبوت شریعت میں نہیں لوگوں نے اپنی طرف سے بہت سی باتیں بنا کر کتابوں میں شامل کر دی مسئلہ کا صحیح طریقہ پہلے بتا دیا تھا اسی طرح سے تیمم میں ایک بار زمین پر ہاتھ مار کر چہرے کو ملنا اس میں تو کوئی غلطی میرے سامنے نہیں آئی دوسرے بار زمین پر ہاتھ مار کر ہاتھوں پر کوہنیوں تک ملنا ہے تو اس میں طریقہ غلط مشہور ہے کئی کتابوں میں یوں لکھ دیا ہے کہ پہلے الٹے ہاتھ کی تین انگلیاں سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کے نیچے پشت کی جانب رکھیں اور نیچے کو کوہنی تک لائیں اس کے بعد پھر الٹے ہاتھ کی ہتھیلی سیدھے ہاتھ کی سیدھی جانب کو اوپر لائیں اوپر تک پھر الٹے ہاتھ کے نیچے سیدھے ہاتھ کی تین انگلیاں رکھیں اور نیچے کو کھینچیں پشت کی جانب پوری کلائی کی پشت کی جانب سے کہتے ہیں نیچے کو لائیں تین انگلیاں اور پھر کلائی کی سیدھی جاننے میں یعنی اس کے پیٹ کے جانب میں ہتھیلی لگائیں پھر اوپر کو لے جائیں آپ لوگوں تو کر کے بتا رہا ہوں مگر یہ چونکہ یہ بتا رہا ہوں کہ یہ طریقہ غلط ہے اس لیے اگر سمجھ میں نہ آئے تو غلط بات تو اچھا ہی ہے سمجھ میں نہ آئے طریقہ یہ ہے کہ پہلے الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کو ملیں جو طریقہ وضو میں مستحب بتا دیا تھا وضو میں کوہنیاں دھونے کا مستحب طریقہ کیا بتایا تھا کہ پنجوں کی طرف سے شروع کریں کوہنی کی طرف کو لائیں تیمم میں بھی اسی طرح سے پنجے کی طرف سے شروع کریں کوہنی کی طرف کو ہاتھ لائیں مگر یہ کہ پہلے تین انگلیاں لگائیں جاتے ہوئے اور پیچھے پیچھے پشت کی طرف سے لے جائیں پھر واپسی دوسرے راستے سے ہو جیسے عید کی نماز میں کہتے ہیں جائیں ایک راستے واپسی دوسرے راستے سے جاتے ہوئے انگلیاں لگائیں اور واپسی پر ہتھیلی لگائیں یہ تفصیل غلط ہے بس بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کو پنجے سے شروع کر کے کوہنی تک بہت اچھی طرح ملیں اب دیکھیں صحیح طریقہ یہاں سے لے لیا <laughs> یہ انگلیاں ضروری نہیں ہے یہاں سے پورا ہی لے لیا اور اس کو ملتے ملتے سیدھے لیں اچھی طرح خوب مل لیں اس کے بعد پھر دائیں ہاتھ سے الٹے بازو کو اسی طریقے سے پنجے سے شروع کریں کوہنی تک اچھی طرح مل لیں تو جہاں تک تعلق ہے پنجے سے شروع کر کے کوہنے تک لانے کا یہ تو صحیح ہے مستحب ہے مگر دوسری جو تفصیل ہے وہ سارے غلط ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں دوسری بات بدو کے دعائیں سن لیجئے بدو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن پھر بدو کی ابتدا سے لے کر ختم ہونے تک پورے بدو میں اللہ فی داری و باریکلی فی رسقی اول سے آخر تک یہ دعا ہے اس سے فارغ ہونے کے بعد بدو سے فارغ ہونے کے بعد اشہد اللہ الہ اللہ وحد الا شریک اللہ اشہد النّہ محمدن آبد ہُارسول وحد اللہ شریک اللہ اس موقع پر میں نہیں کہا کرتا اب ایسے زبان پر جاری ہو گیا غالباً اتنا ہی ہے اشہد اللہ الہ اللہ اشہد النّہ محمدن آبدل صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ہے اللہ یہ دعا ہے وضو سے فارغ ہونے کے بعد ان تین چیزوں کے سوا بہت سی دعائیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں ہر روز کے لیے الگ الگ دعا ہاتھ دھوئیں تو یہ پڑھیں کلی کریں تو یہ ناک میں پانی ڈالیں تو یہ منہ دھوئیں تو یہ سیدھا ہاتھ دھوئیں الٹا ہاتھ دھوئیں اور میسا کریں سیدھے پاؤں پر الگ دعا الٹے پاؤں پر الگ دعا دعاؤں پر دعائیں بہت سی لکھی ہوئی ہیں بودھوں سے فارغ ہونے کے بعد آسمان کی طرف دیکھیں انگلی اٹھا کر اور انہیں کل کل سر پڑیں ایسی ایسی بہت سی چیزیں لکھی ہوئی ہیں خوب یاد رکھیں ان میں سے کوئی چیز بھی ثابت نہیں کوئی ایک بھی ثابت نہیں ہے کتابوں میں اس کی سراہد موجود ہے کہ کوئی چیز ثابت نہیں ہے مکہ مکرمہ سے ایک شخص نے لکھا کہ اگرچہ یہ دعائیں ثابت نہیں مگر کوئی پڑھ لے تو بہرحال دعائیں ہی تو ہیں حالات کیا ہے یہ عجیب بات ان نے اچھی دعائیں پڑھ لی تو حراج کیا ہے اگرچہ ثابت نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے کسی کو یہی اشکال ہو اس لیے جواب سنیے فائدہ یہ ہے کہ جو چیز ثابت نہ ہو اس کو سنت سمجھنے سے وہ چیز بید ہو جاتی ہے اس کا چھوڑنا واجب ہو جاتا ہے جو لوگ بھی یہ دعائیں پڑھتے ہیں وضو میں ظاہر ہے کہ اس کو سنت ہی سمجھ کر پڑھتے ہیں اس لیے بھی ان کا چھوڑنا واجب ہوگا بےدعت ہو جائیں گی دوسری بات سوچنے کی یہ ہے کہ پورے وضو میں ابتدا سے لے کر آخر تک جب ایک دعا ہے کہ یہ پڑھتے رہو پورے وضو میں پھر آپ کوئی دوسری دعا پڑھیں گے تو جو ثابت ہے اس کو چھوڑ کر دوسری طرف جا رہے ہیں کتنی بڑی خواہت ہے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی دعا کو چھوڑ کر اپنی بنائی ہوئی دعائیں پڑھ رہے ہیں بظاہر دیکھنے میں اتنی بڑی بات نہیں مگر غور تو کریں کہ کیا کر رہے ہیں جو اللہ نے بتائی اس کو چھوڑ کر دوسری پڑھ رہے ہیں جتنی دیر میں دوسری دعائیں پڑھیں گے اتنی دیر وہی جو اللہ تعالیٰ نے بتائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ ابل سے لے کر آخر تک یہ دعا پڑھو انہوں نے جیسے لکھا تھا کہ اس میں کیا حارج ہے میں نے لکھا کیا یہ حارج کم ہے کہ جو بتائی ہے اللہ تعالی نے اسے اعراد کر رہے ہیں نفرت کر رہے ہیں اپنی بنائی ہو ان کی جگہ پر لا رہے ہیں اس سے بڑا حارج کیا ہوگا وفل بیرک وسلم آبرک بابا سوجی کا محمد غار علی و صحابی اجماعی تیری محبت نے مجھے دنیا میں بدنام کیا تیری محبت کی وجہ سے مجھے ایسی ایسی اذیتیں دی جا رہی ہیں آج کا مسلمان محبت کے دعوے تو بہت کرتا ہے بڑے دعوے کرتا ہے مگر جہاں ذرا سی مخالفت تھی کسی نے بکرا کہہ دیا کسی نے مینڈا کہہ دیا کسی نے جنگلی کہہ دیا بیوی بی ناراض ہو گئی والدہ نے اعتراض کیا یا دوستوں نے سوسائٹی میں کسی نے بھی کوئی اعتراض کر باس اس کی محبت ہو ختم ہو جاتی اس کی محبت ساری کی ساری کافور ہو جاتی تھرمامیٹر کی بات لمبی ہو گئی مختصر کر کے پھر یہ کر کرتی بات جب لمبی ہو جاتی ہے تو پھر ذرا وہ کچھ ہو سکتا ہے ذہن سے نکل گئی ہو مختصر طور پر, پر پھر سوچنے دنیا میں کسی کے ساتھ بھی اگر آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر کسی کے کہنے سے کسی کے خوف سے کسی کی تما سے کسی دوسرے کے محبت سے کسی کی نصیحت سے کسی کی ملامت سے کسی کے ادا پہنچانے سے قرضے کے کوئی طاقت بھی آپ کے سامنے آ جائے اور وہ محبت اس کے سامنے دب جائے تو محبت کا دعوی غلط ہے میٹر بتا رہا ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں محبت نہیں ہے اور اگر دنیا کی کوئی طاقت کوئی تما کوئی حبس کوئی خواہش کوئی انسان کوئی حالت ایسی آپ کے سامنے نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کو محبت سے انکار کرنا پڑے یا چھپانا پڑے تو پھر یہ ہے کہ آپ کی محبت کا دعویٰ صحیح ہے یہ دھرما میٹر روزانہ لگا کر دیکھ لیا کریں کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کے محبت کے دعوے کر رہے ہیں یہ دعویٰ صحیح ہے یا جھوٹا دعویٰ ہے اسے سوچ لیا کریں دوسروں کی طرف سے جو ملامت آتی ہے اس سے مقابلہ تو جب ہی ہوگا جب کوئی دوسرا آپ سے مزاحمت کرے اس سے بھی پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کا نفس آپ سے مزاحمت کرتا ہے انسان کا نفس وہ خود مقابلہ کرتا ہے اس نے دعویٰ کیا کہ مجھے اللہ سے محبت ہے اور نفس کے تقاضے شروع ہو جاتے ہیں فلاں گنا کرو فلاں گنا کرو فلاں گنا کرو فلاں گنا کرو تو اگر نفس کے تقاضے کو پورا کیا اللہ کی نافرمانی کرنی تو وہ تو یہی فیل ہو گیا اللہ کی محبت کا دعویٰ تو غالت ہو گیا اگر اللہ کے ساتھ محبت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کیوں کرتا نفس کو راضی کرنے کے لیے نفسانی لدت حاصل کرنے کے لیے اللہ کی ناراضی کیسے برداشت کر کوئی نہیں سنتا تھا کہ یہ پروازی بناس یوکوئیں منا و حملہ لا تن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بس یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے اور جلدی سے اللہ تعالیٰ قبول بھی کر لیں گے اللہ کو بہت ہی سادہ سا سمجھ رکھا ہے بہت ہی سادہ سا دھوکہ دے لیں بس کہہ دیا ایمان لے آئے اور اس نے قبول کر لیا کیا یہ سمجھ رکھا ہے کہ آ منا کہہ دیا اور بس تمہاری زبان سے نکلا ہم نے بغیر امتحان کیے بغیر جانچے اسے قبول بھی کر لیا کیا یہ خیال ہے فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ اللَّهُ الَّذِينَ <الْكَارِبِينَ> تم لوگوں سے پہلے بھی پہلی امتوں میں جن جن لوگوں نے بھی آمنا کہا ایمان کا دعویٰ کیا ہم نے ان کا امتحان لیا ہے امتحان ہم سچوں کو اور جھوٹوں کو خوب جانتے ہیں خوب جانتے ہیں ہمارا علم نافذ نہیں ہے <laughs> ہم نے امتحان لے کر دیکھا ہے کہ واقعی ان میں ایمان کا دعویٰ ساحی ہے یا نفاق آگے کچھ تفصیل ہے ایمان اس کا امتحان اسی طریقے سے کہ مشکلات میں تادہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو مشکلات میں ڈالا نرس کے تفاضے ما اور معاشرے کا مقابلہ دوست احباب عزیز و اقارب ان سے سب سے مقابلہ شعین الجینی بل سب سے مقابلہ ہو رہا ہے یہاں دیکھنا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کہاں تک صحیح ہے اللہ سے ڈرتا ہے یا یہ کہ معاشرے سے ڈرتا ہے اپنے عزیز و اقارب سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ کو بھی ملوں کے حالات خون والی خوب کیسی کیسی باتیں ایسے ایسے تیر لگا رہے ہیں ایسے ایسے کہ ذرا بھی کسی میں فش ہو تو وہ تو پھر ساری دنیا جائے تو جائے ایک اللہ کا رشتہ نہ جائے اللہ کے رشتے پر دنیا بھر کے رشتوں کو قربان کرتے فرمایا کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں آمنا باللہ ہم اللہ تر ایمان سے آئے جاللہ ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی وجہ سے جب لوگوں نے مخالفت کی تکلیف پہنچانا شروع کی قانون و تشنی قان و اور طرح طرح کی دھمکیاں یارف تناسی تن کا آزاد اللہ یہ لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کو اللہ کے آذاب کے مقابلے میں اس کے برابر سمجھتا ہے کہنے میں تو یوں فرمایا کہ اس کے برابر سمجھتا ہے مگر مقصد یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے بھی لوگوں کی تکلیف سے زیادہ کرتا ہے وَلَئِن رَبِّكَ إِنَّا كُنَّا <مَعَكُم> اور اگر آ جائے کوئی مزے کی بات تو پھر کہتے ہاں آپ کے ساتھ کہیں خانی ہوسلم خانی. ہاں چلو چلو باغ خانی کو سمجھتے ہیں اسلام کا بہت بڑا قسم ہے خانی اسلام کا سب سے بڑا بس جس نے خانی کر لی کرا لی بس اب کچھ نہ پوچھو پر. اگر کوئی آ جائے مزے کی بات پھر تو کہتے ٹوک بجا کر کہتے ہم بھی مسلمان صلاحی عالام دمافی سدورین کیا اللہ کو تمہارے سینوں کے راز معلوم نہیں ہیں اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو تمہارے سینوں کے راز معلوم ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ اللہ خوب جانتا ہے کہ ایمان کس میں ہے اور کس کا دعوی ایمان نصاب پر نہیں ایمان کے دعوے میں کون سچا ہے کون منافق ہے اللہ خوب جانتا ہے اللہ کو دھوکہ مت دیا کرو اللہ خوب جانتا ہے خوب جانتا ارے دیکھیے کیسی عجیب آیا ہے کیسی عجیب. یہ آیت تو یاد کر ہی لیں پورا رقوع پڑا کریں سوراعال کپور کا پہلا رقوع دو تین آیتیں پہلے کی وہ تو کئی بار پہلے بتا چکا ہوں راز ایمان کسوٹی میں بھی دیکھ لیں ایمان کی کسوٹی اور یہ آیت تو آج ذرا دلوں میں اتار لیں جہاں کوئی ایسا موقع آئے جہاں بھی اپنے لیے بھی سوچ لیا کریں دوسرا کوئی اگر ڈر رہا ہو اگر فلاں گنا نہیں کیا میرا کیا بنے گا کیا بنے گا فلاں ناراض ہو جائے گا فلاں ناراض ہو جائے گا پھر تو لوگ کٹ جائیں گے پھر دنیا میں گزارا کیسے ہوگا تو اسے بھی پڑھ کر کے سنا دیا کریں یہ آیت ضرور پڑھ کر سنایا کریں یہ آیت یاد کر لیں زبانی یاد کر لیں اور یہ پڑھ دیا کریں جہاں کوئی ڈرے کہ اگر میں نے یہاں ایمان کے تقاضوں پر عمل کیا تو میرا کیا بنے گا بس یہ ضرور سنا دیں اسے اور کہیں اپنے لیے نفس و شافان ڈرائے تو وہاں بھی یہی اپنے لیے بھی پڑھ لیا کریں محبت کیسے کہتے ہیں اس کا معیار کیا ہے تو وہی سور کبوت کے پہلے رگو کی ایک آیت اور لیجیے انسان کبھی مالی سلی بھی بیما کبھی ہم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم کیا ہے نا کے معنی ہے مؤکد حکم بہت تاکید کی ہے اس کی معمولی حکم نہیں ہے محقد حکم کیا ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک رکھو مگر ان کا حکم اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں آ جائے پھر وہ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں کتنی ہی کوشش کر لیں جہدا کا اللہ کے حکم سے روکنے کے لیے وہ بہت ہی مشقت بہت کوشش انتہائی کوشش کریں اللہ کے حکم کی نافرمانی کرو خلا تو یہ دیکھنا ان کی بات مت ماننا ان کی بات مت ماننا اس بارے میں اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف کچھ کام کرانا چاہیں ذرا غور کرنے سے بات سمجھ میں آتی ہے پہلے تو یہ کہ والدین کا حکم ماننا اس کا ہم نے حکم دیا ہے بہت تاکید کے ساتھ بہت تاکید پھر اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف کرانے میں پورا زور لگا دیں بھی کہتے ہیں کہ ہم تو یوں سمجھیں گے کہ ہمارے ہاتھ میں تو مر ہی گیا ہے میرے پاس خبریں ایسی آتی رہتی ہیں والدین کہتے ہیں کہ اگر شادی میں فلام فلام گلاح نہیں کیے تو ہم تو یہ سمجھیں گے کہ مر ہی گیا ہے ہے ہی نہیں یہ میرا بیٹا کوئی یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ایسا گناہوں میں شریک نہیں ہوا تو میرے مرنے کے بعد میرا منہ بھی مت دے کوئی یہ کہتے ہیں میرے جنازے میں شریک مت ہونا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے ترجلح من المئی تی بخر جل مئی والدین کی اطاعت کا ہم نے بہت ہی مقد حکم کیا ہے بہت مؤد دوسری جگہ فرمایا انش کرلی بلی, بلی دیک میرا شکر ادا کرو والدین کا بھی شکر ادا کرو والدین کا اتنا بڑا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اسے ذکر فرمایا اپنے ساتھ ادا کرو انیش والی والی والدہ میرا شکر ادا کرو شکر کی روح اور اس کی حقیقت کیا ہے نافرمانی سے بچو اور والدین کا شکر ادا کرو اس کی روح بھی وہی کہ ان کی نافرمانی مت کرو انہیں تکلیف مت پہنچاؤ تو ان کی اطاعت ان کی عظمت ان کی محبت اس کا اتنا تو حکم دیا مگر دیکھو جہاں آ جائے ان کا حکم ہمارے حکم کے مقابلے میں وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا ہیں کہیں یہ کہہ ہیں کہ میں خودکشی کر لوں گا تو اسے یہ کہو کہ ابا مت کرو خودکشی اور اگر تجھے مرنی ہے تو میں تو تیری خاطر جہنم میں نہیں جا سکتا ساپ ساپ کہتا بچ جاؤ جہنم سے بچ جاؤ بچ جاؤ اور اگر نہیں بچتے تو میں میری وجہ سے خودکشی کرنا ہے تو میں تو جہنم میں نہیں جان میں اپنے رب کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتا تو بھی میرے رب کا بندہ ہے میں بھی اسی رب کا بندہ ہوں تیرا درجہ اس رب سے دوسرے درجے میں ہے تیری خاطر میں اپنے اصل مالک اور رب کو ناراض نہیں کر سکتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ دیکھیے بار بار یا آبادی یا آبادی یا آبادی کس طریقے سے درد کے ساتھ کہہ رہے ہیں اے میرے ابا اے میرے ابا اے میرے ابا میں تجھے سمجھاتا ہوں تو توجہ تو پوتوں کی اور چھوڑ دے تو اللہ کی نافرمانی فرمانی چھوڑ دے یہ نہیں کہ ایک بار تو کہہ دیو میرے ابا اور اس کے بعد پھر آگے تبلیغ حیثیت کر دو ارے ایک ایک جملے کے ساتھ یا آبادی یا آبادی یا آبادی اے میرے ابا اے میرے ابا کتنے درد کے ساتھ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں ملیا ابراہیم اگر بات نہیں آتا تو پتھر مار مار کر مروا دوں گا پتھر مار مار کر مروا دوں گا ہم تو کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو مروانا کرنا بس یہ ہے کہ میں تو اپنے اللہ کو ناراض نہیں ارے سوچئے سوچیے سوچیے جا کا آپ لوگ عربی سمجھتے نہیں اور جو سمجھتے ہیں تو جو کچھ اس کے معنی اور اس کا وزن میرے دل میں ہے آپ کے دلوں میں ڈالوں کیسے یہ ایک لفظ ہے میں این جا ادا کتنا بتاؤں اس پر اور کیا بتاؤں وہ پوری کوشش کر لیں ابا یا اما یہ کہہ دیں کہ اگر تو میلاد میں شریک نہیں ہوا جب تیری بہن کی شادی ہے اور اس میں جو رسوم غلط ہوں گی شریعت کے خلاف ہوں گی اگر بیٹا تو ان میں نہیں گیا تو میں زہر کھا لوں گی ماں کہہ رہی اس کی میں زہر کھا لوں گی اور میں کنویں میں نہ بلا بات ابا کہتے میں خود کشی کروں یہ کہتا ہے یہ کہتا ہے میری امی میرے ابا میرے دل میں تیری محبت ہے درد ہے دیکھو ہاتھ باندھ کر اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ جہنم سے بچ جاؤ اور اگر تمہیں جانے نہیں بچے تو میں تو نہیں جاتا میں اپنے اللہ کو کسی حال میں ناراض نہیں کر سکتا ابا ذرا کریں مختصر دل تو چاہتا نہیں کہ اسے چھوڑوں کیوں دل چاہتا ہے کہ اسی کو کہتا ہی جاؤں کہتا ہی جاؤں کہتا ہی جاؤں اب ذرا مختصر کر لیں اور پکے طریقے سے کیسے پہلی بات یہ کہ دنیا میں سب سے زیادہ سب سے زیادہ جس کا رقم ماننے کی تاکید ہے وہ والدین سب سے زیادہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ او نمبر جس کا حکم ماننے کی تاکید ہے وہ ہے یہ ایک بات تو یہ دل میں بٹھا لیں دوسری یہ کہ اس کے باوجود کہ سب سے زیادہ تاکید ان کی اطاعت کی ہے اس کے باوجود اگر بہت زور لگائیں کہ تو اللہ کی نافرمانی کر زور بھی تھوڑا سا نہیں پورا ہی زور لگا دیں جو تدبریں ہو سکتی ہوں جو ان کے بس میں ہو سکتا ہو پوری طاقت پورا زور لگا لیں خواب و جان دیں خودکشی کریں زہر پئیں جو کچھ بھی کریں اس کے باوجود یہ ہے کہ اللہ کی ناراضی پر کسی حال میں تیار مت مرتے مرتے رہیں ان کو بچانے کی کوشش کرو اگر نہیں بچتے تو خود ان کے ساتھ جہنم میں بچ جاؤ <همار> ہر گز ان کی اطاعت مت کرنا مت کرنا دنیا بھر کے گناہ بھی کرتے رہو اور یہ بھی کہ جنت کے دروازے کھولے ہیں سب جنت کے دروازے کھولے جنت کی بشارتیں بھی دیتا رہے گناہ بھی کرتا کرواتا رہے جنت کی بشارتیں بھی دیتا رہے جاؤ مردود کسی مردوت کے پاس اس کی کوئی جگہ درے صبح محمد باہ ہے آئے جس کا جی چاہے نہ آئے آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے نہ آئے آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے دروازہ کھلا ہے جاؤ پھاگو جانے چاہتے تو جاؤ کوئی روکنے والا نہیں دو رنگی چھوڑ دے یا رنگ ہو جا سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا تو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا